الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سياد أعمالنا من يعضي الله فلا مذل له ومن يضلله فلا هادي له واشد اللہ وخد ہوخد ہوخد ہو لا شری کلا وشد محمد ہو سولو اماب خیر الحیث کتاب الله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 ین منو کو من قبلكم احباب گرامی رمضان کی آمد آمد ہے اگر اللہ نے ملت دی تو خوش قسمت خواتین خوش قسمت مرد حضرات اتوار یا سوموار سے یہ رمضان کی رحمتیں برکتیں جن سے مالا مال ہو جائیں گے سمیٹنا شروع کر دیں گے اور یہ اپنے مقدر کی بات ہے خوشبختی کی بات ہے خوش نصیبی کی بات ہے کہ کسی کی زندگی میں یہ رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ پھر سے آ جائے کتنے ہی ہمارے عزیز و اقارب تھے کتنے ہی احباب تھے ملنے جلنے والے تھے تو پچھلے سال یہ سحری افطاری اس مہینے کی رحمتیں اور برکتیں ایک ساتھ ہم سمیٹتے تھے اور آج وہ اپنی اپنی قبروں میں تنہا پڑے ہیں آج وہ اس محلت سے محروم ہو چکے ہیں تو وہ بندہ بڑا خوش قسمت ہے کہ جس کی زندگی میں یہ آئے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو اللہ یہ بھی توفیق دے اس کی صحت جو ہے وہ ساتھ دینے والی ہو بعض ایسے بھی محروم ہوں گے کہ ان کی زندگی میں رمضان تو آئے گا لیکن رمضان کی برکتیں جو خوش قسمت ان کو روزہ رکھ کر یا رات کا قیام کر کے سمیٹیں گے شاید اپنی صحت کے ہاتھوں وہ مجبور ہوں اگر وہ اللہ کے ہاں معذور ہوں گے لیکن یہ محرومی جو ہوتی ہے جب بڑا کلک ہوتا ہے آپ ایک چیز کے طالب ہیں چیز آپ چاہتے ہیں اور وہ چیز آپ کے سامنے بھی ہو لیکن پھر آپ کی رسائی اس تک ممکن نہ رہے تو یہ کتنی محرومی کی بات ہوتی ہے کتنا کلک اس بندے کے دل میں ہوگا کہ جس کی زندگی اس سے پہلے رمضان کے دن کے روزے رکھ کر راتوں کا قیام کر کے بسر ہوتی ہو راج آج وہ صحت کے ہاتھوں مجبور ہو اور اس رمضان میں وہ اگر روزے نہ رکھ سکے اس کی محرومی کا اندازہ وہی وہ بندہ کر سکتا ہے جس بیچارے کے ساتھ یہ بیتے گے بہرحال یہ تو گنتی کے لوگ ہوں گے اس قسم کے معذور جو ہیں مجبور جو ہیں باقی اکثریت مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ انہیں اپنی نعمتوں سے مالا مال کرنے کے لیے اپنی رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال کرنے کے لیے نوازنے کے لیے یہ مہینہ جو ہے یہ ہمارے لیے لا رہا ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مہینہ تو برکتوں والا ہے اس میں تو کوئی شک نہیں لیکن سمیٹے گا کون جس کو اس فرصت کی قدر ہوگی اس مہلت کی قدر ہوگی جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دہی کی ہے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تانیم خمسن قبل خمسن کہ بھئی پانچ باتوں کو پانچ باتوں سے پہلے غنیمت جانو پانچ معاملے تمہارے جو نا ان کے آنے سے پہلے پہلے جو تمہارے پاس پانچ معاملے ہیں ان پانچ میں سے ایک آپ نے فرمایا تھا صحت کا قبلہ شک میں کہ اپنی صحت کو اب بیماری سے پہلے غنیمت جانو اللہ نے اگر صحت دے رکھی ہے تو یہ بہت اللہ کی بڑی نعمت ہے اور اس نعمت کی قدر کیا ہوگی اس صحت کے ساتھ بندہ اللہ کی جتنی رضا کما سکتا ہے کمائے جتنی نیکی کر سکتا ہے کرے اگر بعد میں مجبور بھی ہو گیا صحت کے ہاتھوں اور نیکی کرنے کے قابل نہ رہا لیکن اس سے پہلے اس کی روٹین تھی اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کی روٹین کے مطابق تو اجر دے گا وہ تو بے نیا ذات ہے وہ تو اپنے بندوں کو نوازنے والی ذات ہے وہ اپنی جگہ پر ہے لیکن انسان ہونے کے ناطے ہمارا اپنا جو معاملہ ہے وہ درست ہونا ضروری ہے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں فرمایا کہ نعمتان مقبونن الفیمہ کثیر من الناس کہ اللہ کی دو نعمتیں ہیں جن میں لوگ جانا بہت فریب میں دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں لاپرواہی میں پڑے ہوئے ہیں از صحت و فراغ ایک صحت ملی ہے لیکن صحت کی قدر نہیں ایک فرصت ملی ہے فراغت ہے کام کاج نے اس کو جو ہے نا وہ پھنسایا ہوا نہیں ہے اس کے دن اس کی راتیں بڑے آرام سے بڑے پرسکون ماحول میں بسر ہو رہی ہیں لیکن اسے پرواہ نہیں تو یہ جو دو نعمتیں ہیں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں لوگ ہیں بڑے دھوکھے کا شکار ہیں بڑی غلط فہمی کا شکار ہیں بڑے فریب کا شکار ہیں خوش قسمت ہے وہ بندہ جو ان نعمتوں کی قدر کر لے گا اور خاص طور پر یہ جو برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور نبی حرد رضی اللہ عنہ قال قلعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو حرا رضی اللہ تعالیٰ عروی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتاکم رمضان کہ بھائی تمہارے پاس رمضان کا آ مہینہ آ رہا ہے کیسا ہے شاہ مبارک برکتوں والا مہینہ اور اس کی برکتیں ہمارا تجربہ ہر ایک کے سامنے ہے کہ کس طرح چھوٹی چھوٹی نیکی پہ کتنا عجر ملتا ہے کس طرح نیکی کرنا آسان ہو جاتا ہے تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ اس میں اپنے بندوں کے لیے کیا مہربانی کرتا ہے بخاری کی اعلیٰ درجے کی روایت ہے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا اخلیٰ رمضان کہ جب رمضان آتا ہے فتح طب السما آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں وفی روایت الفتحت ابواب الجنّ اور ایک روایت کے مطابق جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. وفی روایت ان فوتحت ابواب الرحمت اور ایک روایت کے مطابق رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں یعنی وہ جو حدیث میں آسمان کے دروازے ہیں وہ حقیقت میں جنت کے رحمت کے دروازے ہیں جو کھولتے ان یعنی بندوں کے لیے دوسری طرف وغلقت ابواب الجہنم جہنم کے دروازے ہیں وہ بند کر دیے جاتے ہیں. سلسلت شعطین اور شیطان لانتی جو ہے مردوج جو ہے ان کو جکڑ دیا جاتا ہے تاکہ شیطان اپنی شیطانی جو ہے وہ لوگوں کے لیے بطور فتنہ بطور آزمائش اس سے پیچھے ہٹ جائے جہنم کو لے جانے والے جو راستے تھے ان کو محدود کر دیا جاتا ہے جنت کو جانے والے جو کام ہیں جنت کو جانے والے جو راستے ہیں وہ کھول دیے جاتے ہیں اللہ کی رحمت جو ان بندوں کے شامل حال ہوتی اور اس طرح اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کے لیے ایک ایسا نیکی کا ماحول بناتے ہیں کہ جس ماحول میں بندے کے لیے نیکی بظاہر یہ اتنا لمبا دن اتنا سخت موسم لیکن جب ہر طرف ہر ایک نے روزہ رکھا ہوگا تو جو کمزور ایمان والا ہوگا کوئی کمزور صحت والا ہوگا وہ بھی حوصلہ کر پائے گا ماحول میں بندے کے لیے چلنا بڑا آسان ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ مجموعی طور پہ اپنے بندوں پہ یہ رحمت کر رہے ہوتے ہیں کہ ایسا ماحول جو ہے وہ بن جاتا ہے اور دوسری طرف فرمایا ونادین منادن کل کہ ہر رات جو ہے ایک ندار کرنے والا فرشتہ ندا کرتا ہے آواز دیتا ہے یا طالب الخیر حلّا ارے خیر چاہنے والے ارے نیکی چاہنے والے اللہ کی رحمت اور برکتیں اگر تو سمیٹنا چاہتا ہے تو حلاں آؤ پھر اللہ کی رحمت کھلی اتنی اس کی کوئی حد ہی نہیں یا اب طالب شر اور ارے مردود ارے گناہوں میں پھنسے ہوئے بدی کا شکار رہنے والے اب تو باز آ جا تیرے شیطان کو جکڑ دیا تو بھی اب بس کر اللہ تعالیٰ انہیں روک دیتا ہے اور نیکی کرنے والے جو ہیں ان کے لیے کس طرح یہ ندائے ہیں آوازیں ہیں اور ان کو بلایا جا رہا ہے اور کیا دیا جائے گا مشہور حدیثیں ہم ہر سال سنتے رہتے ہیں لیکن ہمارے دلوں کی دنیا کتنی بدلتی ہے ہمارے دلوں کی دنیا پر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے فرمان کا کتنا اثر ہوتا ہے جو دل کے اندر تڑپ پیدا ہوگی اسے ہر بندہ اندازہ کر سکتا ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سام رمضان ایمان واحطن غفر له ما تقدم پہ کہ سارے ماحول کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ ارے بندے تو دن کو روزے رکھ اس دن میں جو تو نے اپنی زندگی میں ہر روز بندہ اندازہ کرے کہ میں نے کتنے گناہ کیے ہوں گے کم از کم گناہوں کا اندازہ کر لیں کتنے ہو سکتے ہیں کم از کم اور پھر ان کو ضرب دے کر دیکھا کرے کہ میری عمر دس سال ہوگی بیس سال تیس 40 پچاس ساٹھ ایک دن کے ایک گناہ اتنے فرشتے تو ہم ہیں نہیں پتہ نہیں سینکڑوں ہوں گے سال کے تین سو تو ایک کے حساب سے بن جاتے ہیں سا دس سال والا کتنے ہزار بن گئے بیس سال والا پچاس سال والا ساٹھ سال والا ستر سال والا ذرا حساب تو کرے کہ میرے گناہ کتنے ہیں اور یہ روزہ ان سب کی معافی کا سامان بن رہا ہے منصاحب و رحمانہ ایمان واحط یہ ہے اس مہینے کی رحمتیں اور برکتیں یہ ہے اللہ کے ان بندوں کے ساتھ پیار کے معاملے مغفرت کے معاملے فرمایا ان کو بخش دے گا اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں لیکن ان گناہوں کی بخشش کی جتنی بھی روایتیں اس قسم کی ہوتی ہیں اس میں ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ اللہ اپنا حق معاف کرے گا بندے کا حق اس طرح معاف نہیں ہوگا دین کی تقسیم دو طرح سے ہے ایک ہیں حقوق اللہ ایک ہے حقوق العباد اگر ہم نے بندوں کا حق مارا ہے ناجائز ان کی جگہ پہ قبضہ کیا ہے ناجائز ان کا مال چرایا ہے ناجائز ان کو تنگ کیا ہے اگر کسی بندے کا حق مارا ہے تو وہ اس وقت تک معافی نہیں ملے گی جب تک بندہ معافی نہیں دے گا ہاں اللہ کے حق میں ہم سے کوتاہی ہوگی نمازوں میں کوتاہی ہوگی روزے میں کوتاہی ہوگی حج میں کوتاہی ہوگی زکوٰۃ میں کوتاہی ہوگی یہ جو اللہ کے حق ہیں اس میں اللہ معاف کر دے گا لیکن جو بندے کا حق ہے وہ بندہ معافی دے گا تو ملے گی ورنہ معافی نہیں ملے گی اس لیے کبھی بھی دلیر نہیں ہونا چاہیے کہ میں بڑا نیک ہوں لہٰذا کیا فرق پڑتا ہے دو چار کسی کو تھپڑ مار دوں کیا فرق پڑتا ہے دو چار گالیاں دے دوں اس لیے میرے سامنے کون سا کوئی اونچی بول لینا ہے کوئی بدلہ لے لی لینا ہے میں اس کی زمین جو ہے وہ دبا لوں میں طاقتور ذمہ دار ہوں یہ میرا کمزور ہمسایا ہے جب میں نے مکان کی بنیاد رکھنی ہے دو گھٹ آگے کر لوں کیا فرق پڑتا ہے یہ سارے حقوق علی بات جو ہے اس بندے کے گلے پڑیں گے جتنے مرضی یہ روزے رکھ لے جتنی مرضی یہ نمازیں پڑھ لے زکاط دے لے حج کر لے جو مرضی نیکی کر لے حقوق علی بات کی معافی کی یہ باتیں نہیں ہوتی یہ جو روایتیں ہیں یہ اللہ اپنے حق کی بات کرتا ہے غفر پھر ما تقدم من سنتے لیکن اس مغفرت کے بارے میں بھی دوسری حدیث اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت معاذ بن جبر روایت کر رہے ہیں تو رسول اللہ صلی اللّہ علیہ و کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ملکی اللہ کہ جس بندے کی اپنے رب سے اس حال میں ملاقات ہوگی لا یشر کو بھی شعیعہ کہ وہ اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا تھا کسی طرح کے شرک کا وہ مرتکب نہیں تھا وایوسلی الخمسا ان کی پانچ جو فرض نمازیں اللہ نے کی تھی وہ پانچ ہی پڑھتا تھا اپنی طرف سے ہم نے ایک نماز فرض کر رکھی ہے جس کو صبح کی عادت ہے وہ صبح کی پڑھا جس کو شام کی عادت ہے وہ شام کی پڑھا نہیں فرمایا وہ پانچ نمازیں پڑھتا تھا وہی سوم رمضان اور جب رمضان آتا تھا اور اس کو صحت ملی ہوئی تھی فرصت تھی عذر شری کوئی نہیں تھا اس کے پاس ہی روزے رکھتا تھا وہ پھر اللہ اس کی بخشش ہو جائے گی اللہ اس کو معاف کر دے گا لیکن یہ معافی سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا من لا کی اللہ جو اللہ سے اس حال میں ملاقات کرے گا مرنے کے بعد رب کے حضور اس کی اس حال میں پیشی ہوگی کہ لا یشرکو کو بھی شی یہ اپنے رب کے ساتھ کسی طرح کا شرک نہیں کرنے والا تھا شرک دل کے ساتھ ہوتا ہے کہ دل کے اندر آس امید خوف بھروسہ توکل یہ اللہ کی بجائے کسی دوسرے پہ آپ رکھیں یہ اللہ کا حق ہے اللہ ہی ہے جو آپ کی ہر آس کو پوری کرنے والا ہے اللہ ہی ہے جو آپ کے توکل پہ پورا اترنے والا ہے توکل اللہ فا ہوا جو بھی اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ اس وکل پہ پورا اترتا ہے آس امید خو بھروسہ دل کے اندر اگر ہو تو صرف صرف اپنے رب کے لیے یہ دل کا معاملہ ہے یہ توحید ہے اگر اس دل کے اندر اللہ کی بجائے سارے جہان کا ڈر کبر کا ڈر قبر کے اوپر کوئی درخت ہے اس کا ڈر اس درخت کے اوپر کوئی پتا ہے اس کا ڈر کوئی چیتڑے ہیں پرانی تو یہ ڈر جو ہے یہ دل میں تو اللہ کے لیے چاہیے تھا اس نے اس کا بنا رکھا وہ پتہ نہیں کہاں پڑا ہے کتنا نیچے پڑا ہے کتنی دور پڑا ہے یہاں بیٹھا اسے ڈر رہا ہے کہ اگر میں نے گیارہویں نہ دی میری بھینس کا دودھ کا یہ ہو جائے گا میرے کاروبار کا یہ ہو جائے گا میرا کاروبار جکڑ دیا ہے یہ ہو گیا وہ ہو گیا یہ سب شرک کے معاملے یہ صفتیں صرف اور صرف اللہ کی ہیں کہ وہ قادر ہے جو کچھ چاہے کرے اپنے دل کو اس کے ساتھ خالص کرنا ہوگا مان ل اللہ جو اس حال میں اللہ سے ملے لا یشرکو کو بھی شہیہ کہ شرک نہ ہو دل کا معاملہ کھڑا زبان حمد کرے تعریف کرے صنع کرے تو اس اللہ کی بڑائی بزرگی جو بیان ہو اس اللہ کی جس کے پاس بھی جو کچھ ہے حقیقت میں وہ اللہ کا دیا ہوا ہے جن کی ہم تعریفیں کرتے نہیں تھکتے نہیں جی آپ کا دیا ہوا ہی کھاتے ہیں آپ کی مہربانی ہے یہ ان کو خدائی درجہ دینے والی بات ہے دینے والا اللہ تعریف کرنی ہے تو اس کی اللہ کا آپ کے اوپر فضل ہے اللہ آپ پر راضی ہے اللہ آپ کو خوش رکھے سیدھ دے دعا ضرور کرے کسی کے پاس کوئی نعمت ہے دعا کھلے دل سے کیا کرے حسد وغیرہ جو ہے بغض وغیرہ جو ہے اس سے اپنے دلوں کو پاک کرے اللہ کے خسانوں کی کوئی حد نہیں لیکن انہیں کو خدائی درجہ دے دینا اور انہیں کو اللہ والی صفات کے درجے میں ہر وقت زبان سے اقرار کرتے رہنا یہ زبان کا شرک ہے قلبی شرک ہو یا لسانی شرک ہو یا یہ بدن وجود کا شرک ہو کہ یہ وجود جو ہر ایک کے سامنے جو وہ جھک رہا ہے ہر ایک کے سامنے سجدے میں پڑ رہا ہے تو یہ بندہ جب اللہ سے ملے گا تو اس حال میں نہیں ملے گا کہ اس نے شرک نہیں کیا بلکہ اس حال میں ملے گا کہ یہ لوگوں کے ساتھ شرک کرنے والا اللہ کے ساتھ لوگوں کو شریک ٹھہرانے والا ہوگا اور اللہ پوچھتا ہے قرآن میں اور یہ جو تمہارے اپنے ملازم ہیں نوپر ہیں خادم ہیں ان کو تو تم اپنے برابر برداشت نہیں کرتے اور میری مخلوق کو میرے برابر کھڑا کر دیتے ہو حالانکہ یہ تمہارے جیسے بندے ہیں تم بھی انسان ہو یہ بھی انسان ہے ہاں حالات کا معاملہ ہے ازمائش کا معاملہ ہے تمہیں اللہ دے کر ازمار رہا ہے اس کو اللہ ذرا تنگ دستی کے ساتھ ازمار رہا ہے تو وہ بھی انسان اور تو انسان ہونے کے ناطے اسے اپنے لیے برابر برداشت نہیں کرتا بیٹھنا تجھے اس کا اپنے برابر برداشت نہیں اپنے ساتھ کھانا کھلانا تجھے اس کو برداشت نہیں اور یہ میری مخلوق اور تو میرے ساتھ اس کو شریک ٹھہراتا ہے اس لیے زبان کا معاملہ ہو بدن کا معاملہ ہو تو یہ صرف اور صرف اللہ کے سامنے جھکے کسی دوسرے کے سامنے نہیں جھکنا چاہیے اسی طرح چوتھی چیز ہوتی ہے مال مال کی بھی قربانی اگر ہو مال کا بھی خرچ کرنا ہو تو صرف اور صرف اللہ کے لیے ان میں سے کسی جگہ پہ گڑبڑ ہو گئی اور جو اللہ کا حقاق کسی دوسرے کو ہے اور جو بندہ شرک کرتا ہوا لس جائے گا یہ اس کے ساتھ اللہ کے معافی کے وعدے نہیں رمضان ہے اس کی رحمتیں اور برکتیں ہیں اس میں کوئی شک نہیں لیکن یہ معافی کے وعدے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کے سامنے صحیح حدیث ہے ترمزی شریف کے اندر یہ موجود ہے مسنت احمد کے اندر یہ موجود ہے کہ جس میں فرمایا نبی علیہ السلاۃ والسلام سے حضرت محاذ بن جبل نے جو سنا تھا کہ من کی اللہ لا یشرک کو بھی کہ اللہ سے بندہ اس حال میں ملے کہ وہ شرک نہ کرتا ہو بھائی وسلِ الخر صرف رمضان اور پانچ نمازوں کا نمازی نہ ہو اللہ تعالیٰ نے جب سے ہمیں صحت دی ہے سمجھ دی ہے شعور دیا ہے اس وقت سے ہماری اوپر نماز جو ہے یہ جب دین کی طرف سے فرض ہو گئی تو آخری سانس تک یہ فرض ہم نے ادا کرنا ہے رمضان آ جائے بھائی رمضان رمضان کے روزے رکھنے والا بنے گا تو غفر پھر اللہ ہو پھر اس کے لیے معافی کے اعلان اور اس کے ابرعکس کسی بندے کو یہ مہلت بھی ملی زندگی بھی دی اللہ نے صحت بھی دی اس کی زندگی میں رمضان بھی آیا اور اس نے اپنے یہ مؤفرت کا سامان نہ کیا تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آدمی کی ناک خاک لوتا یعنی اس کا سب اناس ہو بیڑا غرق ہو یہ جو ہم کہتے ہیں نا یہ اربوں کا محاورہ کہ اس نے کیا کتنا اپنے لیے گھاٹے کا سودا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تو سارے سامان کیے تھے اور اس نے پھر بھی اپنی معافی کا سامان نہیں کیا تو یہ بڑی ہی بد بختی اور بدقسمتی ہوتی ہے اس بندے کی کہ جس کے لیے اللہ یہ مہلت پیدا کرے اور پھر بھی یہ بندہ بچارہ اس سے محروم رہے اور اپنی معافی کا موفرت کا جنت اپنی یقینی نہ بنائے دوزوں سے دوری اپنی یقینی نہ بنائے اب یہ ساری روایتیں ساری باتیں جو ہیں ہم سنتے رہتے ہیں اور اس کے بعد رمضان آ جاتا ہے رمضان کی آمد ہو تو ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم نے رمضان کے شروع سے لے کر آخر تک کس رنگ میں چلنا ہے کس انداز میں اپنے آپ کو ڈالنا ہے ہر معاملہ ہماری زندگی کا اس کے لیے ایک ہی شرط ہے کہ خیر رہتی دیو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہا. کوئی بھی معاملہ آپ کی زندگی کا وہ دیکھنا ہوگا ہم نے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں پر طریقہ کیا ہے کیوں اس سے اعلیٰ کوئی طریقہ نہیں ایک حذاف ہے جس کو اللہ نے معیار ٹھہرایا ہے ایک ہی ذات ہے جس پہ سارے سا جتنے بھی اختلافات کرنے والے ہیں وہ آ کر چپ ہو جاتے ہیں باقی آپ وہ کہے گا جی میرا مولوی دوسرا کہا کہ مالو وہ کہ میری سرکار میری سرکار میرا امام میرا امام مقابلہ چلتا رہے گا چلتا رہے گا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کرامی ایسی ذات ہے جس کے مقابلے میں کوئی دوسری ہستی نہیں آ سکتی اگر وہ آئے گا بد بخت صلاح سونا دجال اونا فرمایا تیس جھوٹے دجال آئیں گے جو دعویٰ کریں گے کہ ہم بھی نبی ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حقیقت میں نہ کوئی نبی آیا ہے نہ آنا ہے جس نے آنا ہے عیسیٰ علیہ السلام نے بطور نبی نہیں بطور امتی آنا ہے یہ شان صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ زندگی کے ہر موڑ پر ہر مرحلے پر ہم نے دیکھنا ہے تو رمضان اس کی آمد کے حوالے سے بھی لوگ جو ہے نا وہ رمضان کے شوق میں استقبال کے نام پہ رمضان کے روزے رکھتے ہیں شروع میں ایک دن دو دن کے روزے رکھ لیتے ہیں استقبال رمضان کی خاطر بازار روزہ رکھنا اتنے سخت موسم میں نیکی سمجھا جا رہا ہے لیکن اسلام کا مزاج بالکل اور ہے اسلام محنت پہ نیکی نہیں شمار کرتا اسلام اطاعت پہ نیکی شمار کرتا ہے محنت پہ آپ ایک ڈام پہ کھڑے رہیں الٹے لٹکے رہیں اگر وہ اطاعت میں نہیں ہے تو وہ کوئی نیکی نہیں ہے اتحاد کا مطلب کیا ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں رمضان سے پہلے روزہ رکھنے کی تلقین کی ہے نیکی ہے اگر تلقین نہیں کی رکھا نہیں صحابہ نے نہیں رکھا تو کوئی نیکی نہیں جتنے مرضی لمبے دن کا روزہ رکھ لیں جتنے مرضی روزے رکھ لیں قتل کوئی نیکی نہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی کوئی روایت نہیں جس میں استقبال رمضان رمضان سے پہلے روزے رکھنے کی کوئی تلقین ہو نبی علیہ السلام کا اپنا کوئی ایسا عمل نہیں صحابہ کا ایسا کوئی عمل نہیں جس سے یہ ظاہر ہو کہ رمضان سے پہلے جو ہے نا ایک دو دن نبی علیہ السلام روزہ رکھتے تھے سب سے زیادہ نبی علیہ السلام السلام شبان میں رمضان کے علاوہ شبان یہ جو مہینہ آج کل گزر رہا ہے اس کے روزے رکھتے تھے لیکن پندرہ شباہ تک نصو شباہان تک اس کے بعد نہیں ہاں اس کے بعد جو عادی ہے جو پہلے روٹین میں رکھتا ہے سوموار کے بعد عادی ہیں ٹھیک ہے وہ رکھ رہا ہے رکھے جو میں رات کا رکھنے کا عادی ہے وہ رکھ رہا ہے رکھے یا اس کے کوئی دوسرے روزے اس کے ذمے تھے وہ روٹین میں رکھ رہا ہے تو اس کی رایت ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لایا تقدم رمضان یومن او یومین ایک دن یا دو دن کا رمضان سے پہلے روزہ نہ رکھو اللہ یقون ہاں کوئی بندہ ایسا ہے کان ال یومن سو ہاں وہ اپنی روٹین میں کوئی روزہ اس کا تھا تو اس میں کوئی حرج نہیں یعنی استقبال رمضان کے نام پہ کوئی روزہ نہیں لہذا اس قسم کے کاموں سے اپنے آپ کو دور کرنا ہوگا اب اس کے بعد اس رمضان شعبان کے دن پورے ہو جائیں گے تو رمضان شروع ہو جائے گا اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نان امتن نانتّ کہ بھئی ہم تو ان پڑھ لوگ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صفاتی نام ہیں ان میں سے ایک امی بھی ہے امی ان پڑھ کو کہتے ہیں بندہ ان ہو تو وہ عیب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی کے سامنے شرف شگردی نہ پانا یہ خوبی ہے یہ عیب نہیں آپ کسی کے شگرد نہیں تھے اگر کسی کے شگرد ہوتے تو کل وہ استاد کہتا کل میرے سامنے پڑھتا تھا آج نبی بنا بیٹھا اللہ نے کسی کے سامنے نبی علیہ السلام کو شگرد نہیں بنایا اس لیے یہ عیب کی بات نہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک امتیاز ہے اور نبی الاصلاۃ السلام فرماتے تھے کہ بھئی ہم تو سادہ لوگ ہیں یہ گنتی وغیرہ لمبی چوٹی ہمیں نہیں آتی ہم یہ یونیورسٹی کالجوں کے نہیں پڑھے ہوئے بس اس طرح ہے گنتی اس طرح آپ نے تین دفعہ کیا دس بیس تیس مہینہ تیس دنوں کا ہوتا ہے یا آخری دفعہ جو ہے نا انگوٹھے کو دبا لیا یا انتیس کا ہوگا مہینہ یا تیس کا ہوگا بس تو یہ شبان جو ہے یا اس کے انتیس دن ہوں گے یا تیس دن ہوں گے انتیس دن پورے ہو گئے شام کو چاند دیکھیں چاند نظر آ گیا فابحا. اگر نظر نہیں آیا بادل وغیرہ ہیں فہم ہوم اگر تمہیں موسم جو ہے وہ ابرآلود ہے واضح نہیں ہے پتہ نہیں چل رہا کہ چاند چڑھا یا نہیں چڑھا تو اندازوں سے روزہ نہیں رکھیں گے یہ دین جو ہے یہ شک کی بنیاد پر نہیں چلتا یہ دین شک کی بنیاد پر نہیں چلتا روزہ بھی شک کی بنیاد پر نہیں رکھنا تو فرمایہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تمہیں شک ہو تو شاہ کے تیس دن پوری کر لو بس اللہ, اللہ خیر سل شک میں روزہ نہیں رکھنا اور ہمارے ہاں کیا ہے کہ بہت سے لوگ شک میں زندگی بسر کر رہے ہیں جب یہاں پر بر صغیر میں انگریز کی حکومت ہوئی فکہ کا مسئلہ یہ تھا کہ جہاں کافر کی حکومت ہو وہاں جمعہ نہیں ہوتا یہاں جب تک مسلمانوں کی حکومت تھی اس وقت تک جمعہ ہوتا تھا انگریز کی حکومت آ گئی طور پہ یہاں جمعہ جائز نہیں تھا آپ وہ جمعہ روٹین میں پڑھ رہے تھے وہ بھی پڑھتے اور ساتھ باتھ میں زہر پڑھ لیتے اس کو زہر احتیاطی کہتے پتہ نہیں جمعہ ہوا یا نہیں ہوا وہ شک والا معاملہ انگریز چلا گیا پاکستان بن گیا مسلمانوں کی حکومت آ مسلمانوں کا ملک آ لوگ ابھی شک میں پڑے ہوئے یہ جمعے کے بعد بہت سے آپ کو ایسے دوست ملیں گے وہ پتہ نہیں کتنی رکھتے پڑھتے رہتے ہیں اور وہ وہی ہے زہر احتیاطی اور اس کی بنیاد کیا ہے شک کہ پتہ نہیں جمعہ ہوا کہ نہیں ہوا آپ پتہ نہیں جمعہ ہوا یا نہیں وہاں لیا احتیاط زور پڑھ لیں اور ادھر دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے معاملہ کتنا واضح کیا کہ شک ہوگا نہیں رکھنا فائن اگر موسم ابرآلود ہے تمہیں نہیں پتہ چل رہا کہ چاند چڑھا یا نہیں چڑھا تو تیس دن پورے کر لو کوئی کیا فرق پڑے گا اگر آخر پہ جا کر رمضان میں اٹھائیس دن آپ کے ہوئے اور چاند نظر آ گیا یہ جو بادل والا دن تھا چاند اس دن چڑھ گیا تھا کو نظر نہیں آیا تھا زیادہ زیادہ یہ ہوگا نا تو فرمایا جب چاند نظر آ گئے عید کا لو عید کے بعد جو ایک روزہ رہے گا تو وہ رکھ لینا اللہ خیر شک میں نہیں چلنا کیوں اس دین کا مزاج یہ ہے بصیرت ان رسول اللہ بصیرت اللہ کہ فرمایا کہ جو میں پوجا پاٹ کرتا ہوں جو میں بندگی کرتا ہوں جو میں دین لے کر آیا ہوں جس دین کو میں چل رہا ہوں میں خود اور میرے فالوور ان انا ہم دلیل پر چلیں گے بصیرت پر چلیں گے شہادت پر چلے گئے اندازے سے شک شبے میں قتل نہیں چلے گی یہ ہمارے دین کا مزاج ہے دیکھنا ہوگا کہ شک میں پڑھ کر خاں کھا ساری زندگی جو ہے نا لوگ ڈاواں رہتے ہیں اور خود ہی کہتے ہیں کہ شک والوں کو بیرے پہار نہیں ہوتے اور دوسری طرف اس طرح کے شک والے معاملے جو وہ بھی لے کر چلتے رہتے ہیں پتہ نہیں شک میں بڑے بڑے کہاں پہنچ جائیں گے جی پتا نہیں نکاح ہوا ہے کہ نہیں ہوا پتا نہیں بچے ہلالی ہی ہیں کہ حرامی ہیں خواہ مخواہ کا اپنے اوپر جو وہ انہوں نے سوار کر رکھا ہے دین بڑا کلیئر روشن ہے فرما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روشن ہے اتنا روشن ہے لے کہ اس کی تو روتے بھی دن جیسی روشن ہے اس دین میں نہ کوئی تاریکی ہے نہ کوئی اندھیرا ہے, ہے نہ کوئی شک شبہ ہے یہی وجہ ہے کہ ہمارا قرآن کہاں سے شروع ہوتا ہے علی اللہ کل کتاب اللہ ریب شک یہ سب ختم شک کی جنس سب اس کی نفی کر کے یہ لال لا نفی جنس کا کہتے ہیں کہ کسی قسم کا کوئی شک جو لے کر اپنے دل میں نہیں چلنا قرآن کو ماننے والے قرآن کی ابتدا سے اپنا اس قسم کا ٹھوس पर لے کر چلیں گے اس دین پر چلنے والے اس دین کے ہر مسئلے پر ٹھوس دلیل اپنے ہاتھوں میں لے کر پھر اس کے اوپر مطابق چلیں گے اس پر عمل کریں گے یہ شک کی بنیاد پر نہیں چلیں گے اس لیے شک کا نہیں رکھیں گے اگر موسم کلین ہوا صاف چاہ نظر آ گیا اگر نہیں تو شابان کے تیس دن پورے کر لیں اس کے بعد روزہ رکھیں تو اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی آمد سے پہلے یہ جو استقبال رمضان کے نام پہ ہم نے روزوں کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے شاک کے روزے لوگ رکھتے پھرتے ان سب کی نفی کی ہے اس کی تائید نہیں کی ہاں اللہ کی رام اور برکتوں سے رمضان آ چاند چڑھ گیا آپ نے روزہ رکھنا ہے تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مل جو قبل الفجر فلا کہ جو فجر سے پہلے پہلے روزے کی نیت نہ کرے اس کا روزہ ہی دکھے ان یاد یہ حدیث کی جتنی کتابیں ہیں سارے محدث اس حدیث سے اپنی کتابوں کا آغاز کرتے ہیں وجہ کہ ہمارے دین کا دار و مدار دیا وہ نیتوں پر ہے کس نیت سے آپ نیکی کر رہے ہیں کوئی بھی کام کر رہے ہیں اگر نیت کے اندر خلوص ہے خال اللہ کی رضا کے لیے ہے بے شک ایک لپ جو ہی کیوں نہ ہو اللہ اس کو اہد پہاڑ کے برابر پال پال کر آپ کو اجر دے گا خلوص نیت کا اتنا اثر ہے اور دوسری طرف آپ نے اہد پہاڑ کے برابر خرچ کیا اگر نیت کے اندر فطور تھا خلوص نہیں تھا وہ تو سارا صدقہ برباد ساری زندگی مدرسے کی دال کھائی صفے توڑ توڑ کر اپنی زندگی پڑھنے پڑھانے میں گزاری لیکن نیت میں فطور تھا لیکن قال ان کا کہ لوگ کہیں بڑا لامہ ہے فلاں ہیں فلاں ہیں سب پر جان کے اوپر معمولی سا زخم ہے بندہ گوارا نہیں کرتا اور جان کی بازی لگانا بہت بڑی قربانی ہے لیکن اگر اللہ کی رضا کے لیے ہے تو اس کا قطرہ بعد میں گرتا ہے اللہ کی رحمتیں برقع اس لیے پہلے شروع ہو جاتی ہیں اور اگر نیت میں فطور ہوا تو فرمایا اللہ کے یہاں اس کے لیے کوئی ادر نہیں ہوگا اور اسے صاف اللہ کی طرف سے جواب مل جائے گا تو نے جو گولی کھائی تھی تو نے لوگوں کی نگاہ میں جو شہادت پائی تھی وہ لوگوں کو راضی کرنے کے لیے دی لوگوں میں یہ کہنے, کہلانے کے لیے تھا لیکن کہ بڑا بہادر تھا بڑا دلیر تھا اس لیے سینے پہ گولی کھائی ہے مومن بہادر ہوتا ہے مومن بوز نہیں ہوتا مومن موت کو آگے بڑھ کر چنتا ہے سینے سے لگاتا ہے اور اسے یقین ہے کہ موت ہی میری سب سے بڑی محافظ ہے یہ لوگوں نے جو معاوضے رکھے ہوتے ہیں اندرا گادی کو اس کے معاوضوں نے مار ڈالتا ہماری حفاظت سب سے بڑی کرنے والی ہماری موت ہے جب تک اس کا وقت نہیں آتا میں کوئی نہیں مار سکتا یہ خام خام گھر میں لیے پھرتے ہیں وہی وہ مار مارنے والے نکل آتے ہیں اور جب موت کا وقت آ جائے پھر آپ کو کوئی بچا نہیں سکتا مومن کا یہ ایمان ہوتا ہے یقین ہوتا ہے اتنا ٹھوس ایمان اتنا ٹھوس یقین ہونا چاہیے موت کے بارے میں تو جب مرنا یقینی ہے لا یستاخرو راسات مون ایک لمحہ اس سے آگے پیچھے نہیں ہونا دیکھیں ہمارے کتنے بھائی جو پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے آج نہیں آیا کم اور تو ترس ایک لمحے کا بھی ترس اسے نہیں آتا بے شک اس کی بےواد جوان کیوں نہ ہو بچے بے شک مسوم چھوٹے چھوٹے کیوں نہ ہو ماں باپ بے شک بوڑھے کیوں نہ ہو بہن بھائی بے شک جتنے رو رہے ہو چیخ رہے ہو چلا رہے ہو لا یستاخ رو راسات ایک لمحہ بھی اس میں کمی بیشی نہیں ہوتی یہ اتنا اٹل معاملہ ہے اللہ کا تو جب یہ اٹل ہے تو پھر اس کے بارے میں نی اپنی نیتیں جو ہیں اپنا ایمان جو ہے وہ بھی اتنا ہی ٹھوس ہونا چاہیے کہ میری زندگی میری موت یہ میرے رب کے ہاتھ میں میں اس کی رضا کے لیے جیتا ہوں اس کی رضا کے لیے مروں گا تو پھر وہ شہادت جو ہے وہ اس کے لیے اللہ کی رحمتوں کے دروازے کھول دیتی ہے لوگوں کے ساتھ ہوں گے پھر جنت میں جائیں گے جہنم کا ادھر بنیں گے بعد بات کی باتیں ہیں لیکن یہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہوتا ہے اس کے تو معاملہ ہی بڑے الگ لیکن سارے کے سارا انحصار جو ہے وہ نیک نیتی پر ہے تو زندگی کا سارا معاملہ دین کا جو ہے وہ نیتوں پہ چلتا ہے اسی طرح یہ روزے کا بھی معاملہ ہے خما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملب میں سیامہ قبل الفجر فجر سے پہلے پہلے جو روزے کی نیت نہیں کرتا فلا سیام الحمع یہ صحیح صنعت کے ساتھ جو ہے موقوفن ہے وہ نسائی کے اندر اور دوسری طرح ابن خزامہ بھی ہے تیرنزی کی روایت ہے اس میں تھوڑا سا ذوق ہے لیکن مسئلہ یہی ہے ہاں اس میں اہل علم نے گنجائش یہ نکالی ہے کہ روزے دار جو ہے وہ رمضان کے شروع میں تو مہینے کی نیت تو ضرور کرے نا کہ میں نے اس مہینے کے روزے رکھنے ہیں اگر کسی دن بھول بھی گیا تو وہ جو مہینے کی نیت تھی وہ اس کو کام دے جائے گی ورنہ جس طرح ہر روز سحری کرنی ہے افطاری کرنی ہے اسی طرح سحری کے ساتھ ہر روز کی نیت بھی کرے یہ اولا یہ افضل بہتر ہے لیکن مہینہ جب شروع ہوگا اس کے ساتھ ہی نیت کر لیں کہ میں نے سارے مہینے کی روزے روزے رکھنے ہیں اللہ مجھے صحت دے توفیق دے تو اگر کہیں کسی دن بھول بھی گیا تو وہ جو مجموعی طور پہ نیت کی تھی اس سے گزارا ہو جائے گا لیکن مسئلہ جو ہے وہ یہی ہے اور نیت کے لیے مجھے یاد رکھنا چاہیے زندگی کے ہر کام سے پہلے ہم دل میں ارادہ کرتے ہیں یا زبان سے اظہار ہی کرتے ہیں نیت دل کا فیل ہے جو بھی آپ کام کرتے ہیں پہلے دل میں آپ کے خیال آتا ہے آپ پروگرام بناتے ہیں پھر زبان سے اس کا اظہار کرتے ہیں پھر عملی طور پہ چل پڑتے ہیں نیت دل کا فیل ہے زبان کا اظہار نہیں اور لوگوں نے دعا بنا رکھی ہے واب صعبے کے دن نبی تو رمضان نیت کی دعا ہے روزے کی نیت جو ہے اس کے ساتھ کرنی چاہیے اور یہ نہ روایتن صحیح ہے کسی روایت میں یہ نبی صلاحۃ السلام سے لفظ ثابت نہیں درایتن یعنی عقل سے سوچے غد کہتے ہیں ٹو باروں کو جو آنے والا کل ہے روزہ حد رکھ رہا ہے دعا کل کی کر رہا ہے یہ کس وقت نیت کرنی ہے جب روزہ رکھنا ہے اس وقت ہے یہ رمضان کے مسئلوں والے جتنے کیلنڈر آئیں گے جو چھوٹے چھوٹے پمفلٹ آئیں گے اس میں جی روزے رکھنے کی دعا روزہ رکھنے کی نیت کی دعا یہ اس طرح کے عنوانات کے ساتھ یہ دعا لکھی ہوتی ہے مانا اس کا پوچھ لیں کسی باڈی سے پوچھ لیں بابے سو میں غدن سوم روزے کو کہتے ہیں غد کل جو آنے والا کل ہے اس کو کہتے ہیں کہ کل کے روزے کی میں نیت کرتا ہوں رکھ آج رہا ہے نیت کل کی کر رہا ہے آج کی نیت کہاں گئی نیت تو اس وقت کرنی تھی نا جب روزہ رکھنا تھا تو نیت آج کی کرے لیکن وہ دل میں کریں یا اللہ میں آج کا روزہ جو ہے رکھ رہا ہوں اس کے بعد اپنی سحری وغیرہ کرے اور سحری کے لیے بعد میں جانا وہ ہر چیز کو جو وہ دین کے رنگ میں لینے کی بجائے کوئی میڈیکل کے رنگ میں لے لیتا ہے کوئی اپنے کاروبار کے رنگ میں لے لیتا ہے کوئی کسی رنگ میں چلو جی موقع ملا آپ اپنے جتنے بھی جو ہے نا اوور ویٹ میں اس کو کنٹرول کرتا اور وہ کیا کرتا ہے کہ صبح بس ایک دو گوٹ پانی پی لیے نہیں تو وہ بھی نہیں پیتے اور سیر ہی نہیں کرتے کہ چلو اس طرح جی میری ڈائٹنگ ہو جائے گی میرا میڈیکلی سارا معاملہ جو ہے وہ کور ہو جائے گا یہ بالکل غلط ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا کیوں کہ, کہ ہمارا دین ہے نا یہ ہمیں کوئی لٹکانے کے لیے نہیں آیا پھانسی پہ چڑھانے کے لیے نہیں آیا کہ آپ اتنا لمبا روزہ اور بھوکے ہی رکھیں بیمار کو تو شریعت نے ویسے ہی رعایت اس لیے دے دی کہ ایک پہلے بیمار آپ روزہ کی سختی ہوگی تو یہ کہیں ماری نہ جائے اس کے لیے پرابلم نہ ہو پریشانی نہ بڑھے شریعت نے مریض کو ویسے رہت دے دی اور یہ خود خام خام مرنا چاہتا ہے تو اسلام اس کو پسند نہیں کرتا بلکہ نبی الاصلاۃ السلام کی تاکید ہے تو سحری کیا کرو فعین نفیس سہور بارہ کا کے اندر بڑی برکت ہے یہ بخاری شریف کی روایت ہے مسلم شریف کی روایت ہے اگر آپ نے سفر پہ جانا ہے مسافر کے لیے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے آپ کیا کریں گھر پہ ہیں سحری کریں یہ برکت والا کھانا ہے وہ تو کھائیں اس کے بعد جب آپ سفر شروع کریں اس وقت پانی پی لیں کوئی حرض نہیں سیاح اس طرح کرتے تھے صبح سہی کرتے جب سفر شروع کرتے اس وقت اپنا روزہ جو ہے ہے اسے سے فائدہ اٹھا لیتے چھوڑ دیتے روزہ کوئی عرض نہیں نبی علاۃ والسلام نے دیکھا تھا نا جس کو راستے میں لوگ اس کے گرد کٹھے ہیں کیا ہوا جی یہ روزے کی وجہ سے گوشت ہوا پڑا نبی علیہ السلام نے پانی منگایا اس طرح سب کو دکھایا پیالا اور اس کے بعد پی لیا پھر اس کے بعد پتا چلا کہ ابھی بھی کچھ لوگوں نے لالچ کیا ہے کوئی اب اثر کا وقت تھا تھوڑا سا وقت رہے کہ ہم روزہ پورا کر لیں گے سواب کما لیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا فرمایا تھا کہ تم بہت اچھا کر رہے ہو تمہاری بڑی نیکی ہے سفر بھی کر رہے ہو تکلیف بھی برداشت کر رہے ہو قطر نہیں فرمایا الاعقل اسعط الاقل وسعت الاقل اسعت یہ نافرمان فرمان ہے یہ نافرمان فرمان ہے یہ نافرمان فرمان ہے کلمہ میرا پرد ہیں میں محمد پانی پی رہا ہوں اور یہ پانی نہیں پی رہے سمجھے ہمارا دین اس کا رنگ کیا ہے اس کا مزاج کیا ہے کہ نبی کے پیچھے چلنا دین ہے نبی سے آگے چلنا دین نہیں نبی سے ہٹ کر چلنا کسی اور کے پیچھے چلنا قتل قتل دن نہیں ہر بات میں چلنا ہوگا تو نبی کے پیچھے چلنا ہوگا رکھنا ہے روزہ تو نبی سے سیکھنا ہے کیسے رکھنا ہے چھوڑنا ہے روزہ تو نبی سے سیکھنا ہے کہ کیسے چھوڑنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سحری کیا کرو ہے. یہ برکت والی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے شہری کے کھانوں میں بہت بندوبست ہوتے ہیں دہی ہے لسی یہ ہے وہ ہے لیکن نبی علیہ السلّۃ والسلام کی اس حدیث کو اپنے دسترخوان پر ضرور سجائیں نی مشہور المؤمن اطب رو عوماً کا بہترین شہری کا کھانا جو ہے وہ کھجور ہے تو اپنے شہری کے کھانے میں کھجور ضرور شامل کریں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو بہتر کہا ہے وہ بھی ہمارے دسترخوان کا حصہ ضرور بنائیں اس کو اور یہ کرنا یہ مسلمان کی نشانی ہے اور حمایاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اور اہل کتاب کے روزے جو ان کے درمیان فرق سحری کا ہے وہ سہری نہیں کرتے مومن جو وہ سہری کرتا ہے تو جس مومن نے روزے رکھنے ہیں وہ سہری کر کے روزہ رکھے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کافروں سے اہل کتاب سے فرق والا روزہ ہوگا یہ برکت والے کھانے کے ساتھ اس کے روزے کا آغاز ہوگا اور اس کے لیے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ, لا ازان کہ تمہیں بلال کی وہ کھانے پینے سے نہ روکے او بلال یا اذان کے لحظ بولے یا ندا کے من سہور ہی جو یہ کھا رہا تھا اس کھانے سے نہ حضرت بلال کی اذان تمہیں روکے وجہ وہ تو اذان اس لیے دیتے ہیں کہ جو نفل پڑھ رہے تھے وہ واپس جائیں گروں کو جو سوئے پڑے تھے وہ اٹھ جائے اور اٹھ کر اپنا جو قیام میں تھا نفل پڑھا تھا وہ بھی جا کر سیری کرے جو سویا پڑا تھا وہ بھی اٹھے اور اٹھ کر ساری کرے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک پہلے اذان ہوتی تھی جو حس بلا رضی اللہ تعالیٰ نو دیتے تھے اور اس کے بعد دوسری اذان حضرت عبداللہ ابن امب مختوم یہ دیتے تھے جن کے بارے میں عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انّا بلال علن کہ بلال یہ تو رات کو اذان دیتا ہے فکر اشربو بلال کی اذان پہ کھاتے پیتے رہو اس پہ نہیں چھوڑنا تم نے ہاں حتٰ جناد یا بن ام مکتوم جب عبداللہ بن ام مکتوم اذان دے رہا پھر تم نے جو وہ کھانا پینا چھوڑنا اور حزد اللہ بن ابو مکتوم جو تھے عبد اللہ بن ام مکتوم ان کے بارے میں عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ اسی روایت میں بیان کرتے ہیں قعم راج الن عام یہ نبین آدمی تھے لا ینادی اس وقت تک اذان نہیں دیتے تھے جب تک حتٰ یقال قال جب تک اس کے ساتھی دوست اسے کہتے اس بہتا اس دن چڑھ گیا دن چڑھ گیا فجر ہو گئی صبح صادق ہو گئی اب اذان دے دو تو یہ پھر اذان دیتے اور اس پہ لوگ کھانا پینا بند کر دیتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو ہے وہ یہ ہے ہم نے جو ہے نا وہ کافر والے طریقے ڈھول مکے والے طریقے پٹاخوں والے طریقے وہ سائرن والے طریقے وہ سارے اپنائے ہیں اور سنت جو ہے اس کو چھوڑ رکھا ہے اور اگر کسی مسجد میں سنت کا اہتمام ہوتا تو لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں اللہ کے بندے شکر کرو کہ ایک سنت بھولی ہوئی تھی آپ کے محلے میں آپ کے شہر میں کسی نے وہ سنت کو تازہ کر دیا پریشان ہونے کی بجائے کسی مسئلے کا ثبوت مانگا کرو کہ یہ مسئلہ دین میں ہے تو پھر اپنی لا علمی کو حجت نہیں بنانا چاہیے بلکہ اپنی لا علمی دور کرنے پر اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ یا اللہ مجھے نہیں پتا تھا اب پتہ چل گیا یہ مسئلہ ہمارے عمل میں نہیں تھا اللہ تیرا شکر ہمارے عمل میں آ گیا تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ ایک پہلی اذان ہوتی تھی جس پہ لوگ جو ہے وہ اٹھتے تھے اپنا نفل وغیرہ پڑھتے تھے اور اس کے بعد جو واپس گھروں کو آ جاتے تھے اور اس کے بعد دوسری اذان ہوتی تھی جس پر لوگ اپنا شہری کا سلسلہ بند کر دیتے تھے اب یہ روایتوں میں جہاں تک میرا ناقص مطالعہ ہے یہ رمضان کے حوالے سے ہے ہماری بعض مساجد میں جانا جی وہ سارا سال تہجد کی اذان اللہ نے پانچ نمازیں فرض کی ہیں اور ہمارے یہ جو اذان دینے والے بزرگ ہوتے ہیں مساجد کی انتظامیہ ہوتی ہے اس نے چھ نمازیں فرض کر رکھی ہیں اذان دیں گے پھر آگے آپ مسجد میں نہ کوئی جماعت ہے نہ کوئی تکبیر ہے باقی جتنی اذانیں آپ دیتے ہیں اس پہ لوگوں کو بلاتے ہیں اور تکبیر ہوتی ہے امام صاحب کھڑے ہوتے ہیں جماعت ہوتی ہے کی دیں گے کبھی جماعت کرواتے ہیں کیوں؟ ہے ہے ہی نہیں تحجد نفلی ہے، یہ نفلی اللہ تعالیٰ نے فرض نہیں کی آپ کو اللہ ہمت دے ضرور پڑھنی چاہیے یہ نیک لوگوں کا طریقہ ہے صالحین کا طریقہ ہے پہلی امتوں کا طریقہ ہے نبی السلط اسلام مسلسل پڑھتے تھے کبھی نہیں چھوڑی لیکن فرض نہیں ہے اور ہم نے جو وہ خوام خواہ چھ نمازیں کر دی ہیں پانچ کی بجائے تو یہ مجھے کم از کم اس کی دلیل نہیں ملی مجھے نہیں پتہ کہ آپ کی مسجد میں تہجد کی اذان ہوتی ہے یا نہیں یہ رمضان میں جائز ہے صحیح ہے بس رمضان کے بعد جو اس کی دلیل کوئی نہیں ملتی ہمارے <coughs> <coughs> ہاں یہ نا مسائل میں بات کا یہ زیادتی ہوتی ہے اب دوسری جو اذان صبح صادق والی جس پہ دن چڑھ گیا اور ساری کا سلسلہ بند کرنا ہے اس سے پہلے پہلے آپ نے کھانا کھا لیا کھانا آخری وقت میں کھانا چاہیے دو گھنٹے پہلے کھا کر نہیں سو جانا چاہیے آپ نے کھانا کھا لیا ٹھیک ہے بہت اچھی ہے ہو سکتا ہے کوئی بندے کسی کو لیٹ جا گئی اور وہ کھانا کھا رہا تھا ادھر اذان شروع ہو گئی اب دیکھیں ہمارا دین اس میں پچھلے جو میں نے ارض کیا تھا کہ اس میں کتنی نرمی ہے کتنی رعایت ہے ہم انسان ہیں ہم کمزور ہیں ہماری کمزوریوں کا کتنا لحاظ رکھا گیا ہے آپ نے دو گونٹ پانی پینا تھا اور آپ کی طلب پوری ہو جانی تھی ادھر اذان شروع ہوگی اب اگر آپ پیتے ہیں تو کیا روزہ آپ کا ٹوٹ جائے گا فوراً یا شریعت آپ کو رعایت دیتی ہے حقیقت یہ ہے کہ شریعت ہمیں رائے دیتی ہے کہ جس کی ابھی حاجت باقی تھی تو دو لک میں اس کے کھانے کے باقی تھے تو دو گوٹ اس کے پانی کے باقی تھے اور وہ اس کے ہاتھ میں برتن تھا تو ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو دوسری اذہ ہے جس پہ روزہ بند ہو رہا ہے جس کی ابھی حاجت باقی ہے کھانے پینے کی وہ اپنا برتن نہ رکھے ہتھی ہا ہو ہوتی کہ اپنی حاجت پوری کر لے روٹین ہی بنانا چاہیے اس کو پتا ہے آج کل منٹوں کے حساب سے ہر چیز کیلکولیٹڈ ہے پتا ہے کتنے منٹ پہ آسان ہونی ہے اس سے پہلے پہلے کر لیں ہاں اتفاق آپ کا معاملہ لیٹ ہو گیا تو ایک دو لک میں آپ کے کھانے تھے کھانا بھی آپ کا باقی تھا تو کھا لے کوئی حرج نہیں شریعت رائے دے رہی ہے لوگ جو مرضی کہتے پھرے لوگوں کی نہیں پروارکی جائیے دین ہم نے جو اللہ اور اللہ کے رسول سے لیا ہے دیکھنا ان کی طرف ہے. وہاں رایت ہے تو کوئی حرض نہیں وہاں پہ رائے اس کے لیے ہے جس کی حاجت ابھی پوری نہیں ہوئی تھی جو کھا پی رہا تھا اس کو رائے سے شروع کرنے کی رائے ہمارے بزرگ دیہاتوں والے, والے ہیں وہ سارے چوسنا شروع کر دیتے ہیں ساری زندگی چوستے چوجتے گزر گئی لاسمن رتی برابر نہ انہیں موٹا کیا نہ انہیں بھوک ان کی بھوک کو ختم کیا وہ دوستیوں والے کھانے کا حال ہے لیکن نہیں چھوڑتے نہیں چھوڑتے اور روزے کا ستیہ ناش اس کے ساتھ ہی کر لیتے اپنے روزوں کا خیال کرنا ہوگا اس روزے کی ابتدا اس روزے کی انتہا اس روزے کا سارا دن جو ہے وہ گزارنا اسی طرح ہوگا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دی ہے اگر اس کے مطابق گزارے گے تو انشاءاللہ یہ رمضان جس کے بارے میں نبی علیہ السلاۃ و السلم نے کہ شہر مبارکن بڑی برکتوں والا ہے اس کے دن کا روزہ گناہوں کی معافی کا سامان راتوں کا قیام گناہوں کی معافی کا سامان اب کسی کی افطاری کروا دی اس کے برابر اجر کا سامان یہ ساری فضیلتیں اپنی جگہ پر لیکن شرط ایک ہی ہے کہ یہ سب محمد کی کسی اس سے نہیں ہوگا اللہ تعالی ہماری مدد کر الحمدللہ الحمدللہ الحمد للہ الحمد ونعوذ باللہ من شرور عنفصنا ومن سیاد عامالنا معیاد اللہ فلا من اللہ ومنی ودلہ فلا حاتی لہ واشادو اللہ لا إلہ اللہ وحدہ لا شریک لا واشادو انہ محمدن وحدہ ورسولہ اما آبادو فین خیر لجیس کتاب اللہ و خیر لجیدیو محمدن صلی اللہ علیہ وسلم وال تمہارے اوپر روز فرض کیے جا رہے ہیں یہ نہ سمجھنا کہ یہ سخت کم صرف ہمارے لیے ہے کمار کون قبل کم تم سے پہلے جو ہمتے گزری ہیں ان پر یہ روزے فرض کیے گئے تھے کس لیے لا اللہ کم اللہ تمہیں بھوکا پیاسا رکھ کر خوش نہیں ہوگا تمہاری تکلیف پہ اللہ راضی نہیں ہوتا بلکہ تمہارے اندر اللہ تقوا پیدا کرنا چاہتا اور تقوی کا معاملہ کیا ہے کہ روزہ رکھ کر ہم کھانے پینے سے باز آ جاتے ہیں جتنی مرضی سخت پیاس لگی ہو کوئی روکنے والا نہ ہو گلے سے پانی نیچے نہیں اتارتے دودھ نہیں اتارتے شربت نہیں اتارتے اللہ نے روک دیا یہاں تو ہم روک گئے لیکن روزہ اسی کا نام ہے اس کے ساتھ ساتھ سارا دن اگر میں دفتر میں بیٹھا ہوں وہاں لوگوں کو تنگ کر رہا ہوں جھوٹ بول رہا ہوں لوگوں کے لیے غلط فیصلے لکھ رہا ہوں اپنے قلم کے ساتھ کیا فائدہ اس روزے کا دکان پہ بیٹھا ہوں دھوکہ دے رہا ہوں ڈنڈی مار رہا ہوں ملاوٹ کر رہا ہوں جھوٹ بول رہا ہوں چند ٹکوں کی خاطر روزہ برباد کوئی فائدہ نہیں لال لکھنؤ تب روزہ کس لیے ہے کہ جہاں تو ہے ہر جگہ پہ تیرے دل کے اندر اللہ کا تکوا آ جائے اور اللہ کی نافرمانی میں کوئی کام کام تو بڑی بات ہے کوئی بات تیری زبان پر ایسی نہیں آنی چاہیے ملم یدا قلعہ سورامل بھی فلحِ صلی اللہ حاضا آبا ہوا شرابہ جو اپنا جھوٹ ہی باتیں نہیں چھوڑتا اللہ کو کوئی ضرورت نہیں پڑی کہ یہ کھانا پینا چھوڑ کر بیٹھا رہے تو یہ روزہ جو ہے یہ بھوکا مارنے کے لیے نہیں ہے یہ ہمارے اندر تقوا پیدا کرنے کے لیے گھر پہ ہوں وہاں تکوا ہونا چاہیے دفتر میں ہوں دکان پہ ہوں بازار پہ ہوں جہاں بھی میں, میں ہوں میری زندگی جو اس کے اندر ایک نمایاں تبدیلی آ رہی چاہیے لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ روزے دار ہے یہ جھوٹ نہیں بولے گا یہ گالی نہیں دے گا یہ ظلم نہیں کرے گا یہ دھوکہ نہیں کرے گا ملاوٹ نہیں کرے گا اللہ حاضل کیا زندگی کے جس بورڈ پر بھی آپ کھڑے ہو اس روزے کے نمائندے ثابت ہوں تب جا کر یہ روزے کا حق ادا ہوگا اور تب جا کر ان ساری حدیثوں کی جو فضیلتیں ہیں ان کے ہم حق حقدار ٹھہریں گے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس قسم کے روزے رکھنے کی توفیق ادا فرمائے صبح اور ربغرب العزۃم یوسف و سلامر سلیم الحمد للہ رب العلم